بسم اللہ صحم الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاست بھی اور اور وائی اور دی تمام جوان پاک مثلا دنیا میں کُنی کو نہ ہندوستانی کون کنون سے پاکستان عرب مالی نو۔ چینتا کوئی شاست بت پین بھی شاست پی خنوان سا مل موسنیہ سلام الت اور ہفتے درس عقائد باب الحاشتا ہفتہ درسفت سے دریان اللہ عقائد اسلقین عقائد حوالے کا دان اللہ درس دری تھن چویت چزون جنہیں درساں بہت اہم درس کنین اور انتہائی نتی وقتی حالات مطابق اور نرباش اللہ سابقار گل بھی ادوار کننگ اور معیدہ ادوار کننگ ادار سین زندگی کا عرباسیمسی نورانی تعلیمات عرم مضبوط بنیادوں پر استوار یا سے جنوب سے اصول و خاصاں سینو بچو اصول و قواعد و ضوابط آگے نتیشت سے نظام چلائی وا بھری ہاں جو غزان لاملہ متحد وسپن پوری ملتا شہ تو نُن سے چونکہ باپ وجوہ تیسرا اور یہ چوتھا درسن اولیاء اللہ اپن نو تو دی کا سوال چیک ہے سے چونکہ ابھی سوالات نے جواب حسابی کا ایک سوال جو پیدا ہو چکا اولیا قن باپ نوں چونکہ اولیاء نو اولیا کو نیون مرشد سا ہے جو مرشد ولی ایک کامل سنت خوب مرشد ایک عامل میں وین جو اور سلسلہ ترقت جی باپ نُھوں چونکہ زہالہ درج ہو بہت سے لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں خوب مرشد درجِ متھن بل تولیہ کامل اور مکمل خان کامل ایک مکمل بیات صلاحیت بزرکن فنح فل باقا باللہ دی دنزلِ کا تھن بد ہنسی خو مرشد درج کا متھن مندرت یعنی کہ بزرک نِس حضرت عاصر سے شرغ رازن متعدد مرتھونی کا دیواس فخر آپس بیان میں سے تو دوہری ایک سوال یہ ہے کہ آپ منشد اور پیران طریقت کو میون نا آخ سے بیعت تلقین ذکر اور تربیت سالکین کے لیے ہاں رسول اللہ تک کسی قسم کے انقطاع کے بغیر متصل ہاں منشد کامل یا پیر طریقت کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے یعنی جی سوال مطلب وہ کہ ہر گا منش ان دن خور می غامی مرد واغی نے تھا اللہ عند داوا بن خور فیمی غامی غرام مرشد واقف مرید واغ نے تھا جو ہے مرشد مقام بلا کچھ شرط و شروع شاشت فافر اللہ شاشی رامی فافے پیر ایسے دکھا مدان اللہ فقو اللہ دین ہاں گا عمل چلا گا شرط و شروط یکس نان دون گامی کا ندان لا غور وفی گیر بیس تمام اصول قوانین ضوابط کو ندان لا شاست بیان بیس بھی ہاں جی شاستی فحقو یقیناً قرآن اور سنت کے مطابق ان فیخری فاقو مشتاہد فی شریعت کن منی امبو مجاہد ساحل اور ولی کامل مرشد کامل ان شاسی فحقوں دوپہری مرشید کامل اور مکمل روش پہ دل سہما شعبوقِ قلاحوتِ تعلیمات کن مدنگ دین پہ ہر نقطہ ہر شرط ہر رکن جم کا عمل ہر واجبات جملہ خیال یکوم کو متحد خط پن دو دن پہ قوانین کن مران سے دل پاسداری میں بیچنا سو سے دین کے حکم کن لچپ زکار سینو بیچنا قومی سچان ساندول پوچھ گوش میں بیچنا یقیناً اور واشدن ہاں دو نمبری ولی دعوا بیکن معمو بیوم اور گفا بیمف ہاں جی بیون, بیون سنگی دعوا دعویٰ بے بڑے بڑے القاعات کے سو انتخاب بے مرید کے نظریے کا سس اللہ طاق اور شہرت بھی چھپی اور جب جگہ غاتی قوم کو دھوکیوں دے دے ہاں جی آمدانی تحفہ مٹی عالم اسلامی بال اتفاق بال اتفاق مثلاً میں کہاو باقی گاہ مسلمان چلا برسی پتہ لکھوں مسلمان کو نہ اشماعت شاست الحدین مسلمہ حکمت قرآن شریح آیتو گاؤں میں دکھ نا ہاں جی متعدد چار سے زیادہ کیوں دن نظوکھوں دنیا پھیلائی بس ہے اور قلعین مرید تھوس اور جورقہ چکوں سے پیداوس توفان لجح اگر غدان غتیشی دی شاسی الرحمی فاپ سے باقی بزگان دین سے دی, دی انتہائی حساس موزوں نکاح یا خط شرائط کن دے ارکان کن دے غسل کن خیال میغ نہ دو سختی سے غدان پابندی ماوث نہ مدان یقین غاتی چھز و پرس اور اقتداری خواہش پر یوں ہاں جینتا سکھا یوں ایمان اور دنیا کو مال و دولت کا سو سے سقاصد حاصل بھی اور غذا جو پر گندگی اختلاف و چپ ادی دی امکان کو بہت زیادہ چھوڑوں ایک نوقع دوسرا ایک اہم نوطہ دن جو دنیا نجو کیونکہ ولایتی جو, ولایت جو صاحب کرامات شخصیت کن ہن جو ولی اللہ کُن منشد کامل کُن جو حقیقت ان میں یہ حقیقت ہی مالک ہیں حقیقی معنی ہے خدائے کا صاحب کرما شاست کنت پی بی اول اللہ کُنت پین مرشدان حقیقت بینید بینید کو نیت پین شاست محمد محمد نیدان غباب تین لاکھ سے زائد اولہت امن لند امی منتاف سمیت قوم قابلا نہ ڈریس امیت دی خدائے دی عظیم اولیاح دی مقام بوئی تھا جھوٹے دعوے دار سے حقیقی اولیاپ و حقیقی منشن جھوٹے تعبار پنغ صحیح تمیز مسونا دیوا لکھوں لا تو خون, خون اداں دنیائی آخرت لسن سناں خاصاری دوسرے نورباشی دنیا لا سابقہ تاریخ اور موجودہ حالات کنگامہ سا سامنے آسان دی تمام دانشمن کن علماء کن صاحب اقل و فہم کن اسلحم نے محبت معدہ دیت کی تمام مومن کنگامی شرع ذمہ دارین کے دی موضے کا صحیح تحقیق بھی اعضا تو صحیح تحقیق بھی سنیں ہاں سوچک دی صفات کُن حامل علم اور تاسپس ہونا علماء کرام اسلحم سے بزر علماء کن علم و عمل <سؤال> پہ علماء کُن جگہ مطمئن سونا پھر ہے کھلے اجازت من خوشے لوگوں کے سرپرسی کریں امن لاد ترقی باخن و رہنمائی بھی کھلے اجازت تھپ تدمت نہ ہاں جی نہ علماء مطمئن بھی اچھی خوشی کچھی میں دکھ پا نہ صاحب کرامت سا میں دکھ پا صرف دعوت سا دکھ پا داو نوربند دو سو فصر یقیناً شذبونوں مدان لا بہت بڑا بحران بادپین مداخلافاتی شکار بادبینہ دس روپین حقیقت مینی صرف نو دیپین بہت سے مشکلات اور مدبین اور ان حضرت شاسد محمد نربا شاپ سے یوحریدان لا پیش بس پن دے سوال یہ جواب خریدا پس فق باب چک بخر ف صاف کسل میوس اور خریع عبادت میں دان سن چکے کہ ام جہاد العبری یعنی جہاد درکت منشت و چکل تزب ان ملا اعتکاف لقبلا فر تذکیت نف سے نفس مراحل کن تو بیالاً ملا جم گا ملا ذکر فکری مراحل کنِ رہنمائی بیالہ جو لا شاست کسل چکل خان ال سونا جہاد اکبر بےندی شاشر کا سلبی تو جائش مین امن جہاد اکبر جہاد اذغ اللہ شرائط کا مجھے دشمن نہ تھاؤں بے علیٰ مسمان بالغ عاقل شدمن بوڑھا مین ہاں جی ہندو تو خوشان شرائط لیکن جہاد اکبر بھی اللہ شاذ کا سلبیس امن جہاد اکبر فلا فلاں یا جوس مین جہاد اکبر بیات ہو کے نفس نفسد اعلیٰ مراحل کنٹو ہے بے سے فنا فلّہ بقاب اللہ ہاں جی عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہور پھر حناف اللہ پھر بقاب اللہ منزل کن کتھونے ولی اللّہ کامل اور مکمل ولی اللہ درجے کا تھون محتون ہاں جی موت اور منشد کامل واید و جملہ شاستی مراحل کن اصل کسل کے عمل جہاد الکبر جو ہے جو آصل تک ہوتا ہے منش کا نہ سن والا بھائی سوتھو نے میں۔ اور پھر کوشش کے مطابق پھر توفیقات کے مطابق میں عمل جہاد الاقبر دِ خصوصی نف ندیستا نظب دے خصوصی ترقی بزرگ السطان بد علم کے مطابق ضلع شاستر حالا یا جزو ہرگس جائس میں علم مگر جادہ اکبر فی حضرت منشن ایک مرشد چک حضوری مت پا مرشد چک سامنے دکھ سے مت پا یغلا شخلافان ذاتی شوق وانبو خش دی مدارش خن پہ بے کوشش وہ جائز مہندس من تقبل مشاہدہ شخصی جہاد اکبر شروع پس مرتکب یہ بلا منشن مرشد چمیت پا صحیح سنت یافتا سلسلہ پی پیغمبر پیغمبرتا بدون انقطا مچھت پا مسلسل سلسل سلسلہ مرشد چمت پا شکسی مجادی مرتکب سون شادی دی پھکا زل رہا کا کھول لمس اور شوفین واہ گا واہ گا واہ لغاتی معنی میں تاجم ہلاک ہو گیا اور ہلاک شوفین کھوکھری اصل مساج نے بدل لا اور ہلاک شوفین دل شاستی تو چھج بنوں دیکھو شاست اللہ علیہ دی, دی, دی مخصوص ولایت دی پین آ کے سفر بیالہ تصے نفس مراحل کن تو بیا جو اعلیٰ سے اعلیٰ منزل کو نکاح تھون ملا جس افرپو بیالہ جہاد اکبر جو الرشد کے دکھ و شاست وارتین فلاد یا جی جو ز کہا جائز بیات وہ بیت و منشد کے بیعت و جائز مین جائز مطلب کہ نین حرام مرشد کے میت پا مت پھر بھی مرتقی سن شوین خالم مقام کے تھن مناظن بلکہ حقاط خور لمستر گمراہ اور خو ہلاکن جو شاست شاق فیک الاحود باب الجہاد اکبرین اُن سے عبادت ہوئیں کہ منشد تو اہمیت پاسوسی دیجیے طریقہ دل گنتے بھی آدمی کھری خری رول کوشش بس نہ کھو گمراہ اور کھو ہلاک اب جب منشید بولے شرائط پوچھیں ان شاس بھی آپ پوچھیں یاد اکبر اللہ شرائط مرتبہ مرحلہ بسن ٹھیک وہ اعلیٰ شرائط گن تسوں نہ کم سے کم بو کم سے کم بو گئی تو کم سے کم وہ کسال میں اس کے لم یوجد امام الجامع الحاظ صفات دیوں جو دی شرائط ہاں جی گاما اعلیٰ درجی صفات گاما تھا متوبنا لابود یعنی نیچے کی آئی ہوئی یہ جو شرائط ہے شادی لابدہ الد بند لائے لائے جن سن ہاں جی اور دوسری جو ہے اس میں آپ آپ کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں ہے باقی لابد و تجم پہچان ہے اس کے سوا کوئی صورت اور نہیں ہے کہ دے نہیں جس سے بھاپ کو ملتا ہے ہر صورت ہندوستان چاہ نخونہ تاقین خو پر حیدگار مرتادن ریاضت لکھن پا مقاشبن کو کش و شہد دے منزل کا پا دکھبا سیارن ملکوط ملکوت عالم ارفا فرشتوں روحی دی عالم پی باتین بندین سیر بےحد پا مشاہدن جبرود جبرود خدائی صفات عالم بندو صفات خوش سیر بکھن دو پا دن پا مشاہدہ وصاو مشاہدہ پا فن ان فلّہ اور خوب فنا فلائی بنوائے جانتے مرشید دن والیوں سے فنا فلائی من دیکھنے باخ ان بلّا پھر خدائی سے بات سے خوب متصف سوچنا کو ایک نارمل انسان چکی حیثیت رغو غتی درمیان بھی کا لیکن خیر روح و عالمِ بالانو شاست ابدا نو فرشیون ار واہ ہم عرش یوں درکا سلگو سعید روح و ارشف ارشن خون در این حال زمین کے ہونے کے ساتھ ساتھ عرش والوں سے بھی عرشی جی حالات سے بھی صفات سے وہ آگاہ ہیں عالماً اور خیر خو کو شسخندوپا ترقی آدھا کن قوانین لاروئین جی چالیس چالیس اعتکاف کن یا قوانین کن ترقن شسخند اوپا اور سالک شالق کُلا ترقت شاگرد کن, کن سالک زمین دو تربیت بیا بیاشخندوپا تارات کے الواقعیت نی دے مید مختلف واقعت میں پیشوں کے واللہ واقعیت ہ میدن کورائیہاف قسل میں سیں خواب اور بدارے عالمینو میوں د سالی کولہ بنا تھو می خواب کو خواب خواف سے تھالہ واضح ووااضہتاریہھے۔ دہکھولو دو ممللبہ پس سہوں کوئ دے منشید پ کھلہ دو سمن ہو تشری ب تاک کے کھل او پیدا س دو دور پھارے۔ دی سے منتحر صورت ہندو پا دے نہیں دے لابو دے تو خاص طور پر ہاں جی کسل ہاں جی نہ یہ کہ آیا کھو ہاں ریاضت کار یو تمت پا جو چیز باقی کو فنا فلائی مقامی ہاں جی اور خوب باقاع اللہ جن غذالہ جب تک خود کرامت چیز ظہور سے محظن محمد لیکن دی کروں نظانے واضح طور پر مضین ہوئے تسلم ولاب الدیا کا دی مرشت والا لازم مجازن فیا دل بیاتی کھلا اجازت تھوپ سے دپا من نہ مرید کنین بیال دین ہاں فری مرید شاط کھلا اجازت تھپ سے دُپھا تالخین ذکر شاگرد کُن ذکر من ملا ہاں کھلا بکر من ملا کھلا تالقین بیا والا دو اجازت تھب سے دوپہا اور ارشاد الطالبین ترقات طالب علم راہنمائی بیادت بھی لا رہنمائی بیاہی ترقت عالم منزل کو نلہ ہاں رہنمائی بیاہت بھی کھلا اجازت تھوپس اجازت تھوپسپلاس من مین مرشد یگ کامل, کامل مرشد چکے گنا جی دینی خواہاں ترقت علم کن خوشن می کوشد بہنا راہنمائی بہن کھولا یا مرشد کامل چکے گنا کھلا اجازت لابہ اس کے سوا کوئی چہرہ نہیں کھلے اجازت ہر صلاح جن دوپوگوس بن خلا مینن بیال می مین البیال دن میں ذکر من میں خلا رہنما بیاتمی فکن اجازت بین مرشد ان کامل شاستی تھی فقی عبادت و بابل جہاد کامل مرشد چکن کھلے اجازت دکھ با دریاں اگر نرواش دنیا نے کسی ذرگ بھائی جو ہے ماں چو خدا سے من بن ماں لچیاں مرشد اجازت میرگوش مند جو فقی تھی سرحی عبادت و خلاف ان سلموں سری عبارت وہ خلاف ہیں دینا صاف کا سلم لازم اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کھلا اجازت سب سے دپا یہ ترقی اللہ سکون بیالہ ایک کامل مرشد چیز تو مرشد چیز اجازت دپ رساں سے خوان نہ خرید مرشد پنگ اس کالا ہاک یہ جب یقن مسلسل نلہ رسول اللہ بس جس طرح کھلا اتنے مرشد کامل اجازت کو واجب اور ضروری و لابط ان منسوخ کو کھولا سلسلہ تھا دپا واجب نے یہ جب دیکھو سلسب نہیں یہ صحیح بونی ہے بہتر والی بات نہیں ہے واجب اندی مرشد دعویٰ بلاسلہ سلسل دکھبا سلسلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بلا انفسام گاہ قسمی چھت پہ مواقس موا کھلا سلسلہ دکھ با پیغمبر تک ہاں جے جی تھنج میں کھلا سلسلہ دکھ با یعنی خط تریقت زنجیر سل کھلو موجودہ باپر کے نہیںت ہانج جی اور خیر ہوتا معروف کرخی معروف کرخی کا نمام رضا دھر کے بارہ امام پہ نے تھگت بارہ امام پہ نہ دین آگے ایک بعد دیگر چشپا علیہ علیہ السلام دینا چسپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھگت بیچ میں کوئی انفسال نے کوئی چیز کا تاونی ہے ورنہ دق اس میں انتھسال مت پا چھت پہ مت پا, پا سلسلہ لکھ و سا سیتی پھیکی عبارت تینوں دیبارت سم پہ چل ہونا یو سو جس منشدو واجب دو بغیر خصدی عمل کو بج نکھو عمراہن کو حلاق <متدر> بنج دے دے منشید بھلا شرطیا شرد چکھ بھولا یا مرشید کامل طریقہ اجازت تھی نہ خریدی ترقہ دلّہ سُن بیا اجازت منشی بالا یا واجب مسلسلن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تخت میں کھولا سلسلہ دو پا بلاف سامن کا سلسل و بیس فاصلے فاصل دے زنجیر کو چھت پہ ماوا تو جن شجنوں فق الحوتی واضح اور سر حکم جس میں نرواشاء اللہ فق الحال شہز درخن ین خلجین کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی کن کو چھوٹ نہیں ہاں, ہاں جی جو ہر صورت دکھ کو ضروری ہے ہاں البتہ شکر ضرور بھائی غالہ ٹھیک ہے غالا سلسلہ نمت خدا سے گان ڈائریکٹ حیض مین بن ہاں جی گان خدا سے علم مبہوی مین بن دینا امکان حامی سے امکان کو رد نہیں کر سکتے مینا خدا المین شہمیت دلا تو دے صورت پینوں دے صورت پینوں صاحب کرامات و ظہری ہم کہاں سے سمجھیں ہم کہاں سے سمجھیں بھئی خو خدا سے کھول و خیزمین دن سے ہم کہاں سے سمجھیں تو والا لکھو لازمین چونکی ولی اللہ خدا سے سب سے صورت پینوں خوش ذر وکر ہوں این گاما پہ یاری خود قرآن عاد کی تلاوت میں نئے گامہ پر صحیح خوش تفصیر کی بے نئے گامہ پر خر تفسیر پر صحیح جامع تر اور مفی اور خوش کوئی بھی واقعہ نقل کرتے ہیں ہاں جی گوپا نان پڑھ بات شروع تو خود کرو انتہائی معیاری قرآن سننا نہ بزگان تعلیمات نہ موافق ہاں جی دو سات سال اور صاحب کرامات ٹھیک ہے پھر بھی ہمیں ایک راستہ نکال آ سکتا ہے انصاف کے غور بھی نہیں کرامت ولی منشدن فنہ فل بقا بندہ بن یہ ثبوت دلیل کو دے دے علما کاما بدھل حقیقت کن محدین اور دی علما گن ہوں صاحب کرامت جیسے کرامت کن جیسے خود شاست و دعویٰ بہننا ولی اللہ کن کے رنگ عدین بہننا ہاں جی کھوئے کو۔ پیغمبر لسطان بھی موجودات پہ ان کو لسطان مہین جیسے اخبار بل غیب غیب خبر اخبار میں باقی موجودات من انجوام الہی <سؤال> دکھائے کرتے تھے فن شن جو ہدا سے اور واشی دنیا دی شاستری فحافت یا باقی رضگان دینے سے حضرت امیر کا بیر فافظ علیہ اللہ فتوبت ان کا آغاز شخلا شعبوں شعبہ اور امیر کا امیر کا سالم ان میں یہ ایک شعبہ ہے خدمت خلاء کے شعبے لیکن اصل تصوری بنیاد پر یو انصل پر جو اندر تب زیادہ ہم اس کو ہے دیکھ بھری کا سالم آغاز شک اسے ہزار کتاب کھلا استاد کے بغیر کھلا ذیب و اونپ ہاں جی ہزار کتاب کھلا شعر و ترجمہ اونپ لیکن کھلا استاد یوں تو طریقہ دینا سلسلہ میت پہ آگے مرشد چیز تعلیمات من مستب تھے منشید چی اجازت میت پیت چیل کر طریقہ حضرت باقی بزگان دین گاؤں میں سے طریقہ دیدی دی لین پی نشید کو جس سے آپ نے تاجوی لینا ہے جس سے آپ نے ذکر فی کے مراحل کو توئے بے یا ندی تعلیمات کو لین میں دے میلا فون مرشید درجے در جی کو سب سے دکھ اور دکھ بو اور کھولا آگے یگ مرشد کاملتی طریقہ سلسلہ کا یتھ پہ پیغام تک تھن میں سلسلہ یوت پہ اچھا منش کی اجازت دکھ بو کھلا اور دہسل تھن جو یعنی یہ شک و لاوتی ہاں جی دباخی اور تصوری بنیادی غسل نیں اس میں کسی قسم کے پھر کوئی لچک نہیں ہے ہاں چھ کسی دعویٰ نہ پھر ٹھیک ہے وہ اپنے وہ پھر قرامت ہی کے در سمے مضمون کرا سکتا ہے کیونکہ کہ سابقام یا اپنی سی تنف کرامت کو نچو تن پھر حجت توامت ولی اللہ جبان یقین وط و نام غلامات دین کو ہاں پھر آپ مجھے دین میں رہنمائی کریں جس طرح جی شیمی شیمی جس جی طرح دوغ شرط کامیاب والا مرید مرشید شیش کل نہ بیا مطلب منشی سے چیز کرنا بیاتحاد گاہ لاسل بھی نہیں من کو منشی چین کو صحیح منشی چین یقیناً یعنی صحیح رہ نمائبین یعنی مشہور پہ یہاں کھوج چاد نہیں کھو سہی موجود دو نمبری میں چیز نہ خود بے سونا خود یا انگا ہاں جی تھن یا بحثین یقینی ساللہ یا شریعت احکام کو نگاہ حلال حرام واجم سمدن بھی سے شریت احکام کو نگاہ گزان ڈولن سونا ہاں یقیناً بحثینگا یا پھر کلاحوتِ احکام کن حلال حرام کنگامی کے پاس داری بیش اور سرقادی عقائد کنل خل امیر کا بیرفیا دعوتوں دعا درد کن اووراد کو نوافل کن یانگا سی پابندی کا بیس فقوق البادی نیانگا سی کوتاہی مویش یہ ننگا یقیناً بحث تھیں ان شو زبانوں کو عقائد پہ سعید نہ کوئی یقیناً بحث ہیں جو ہیں بحشی ماراتی بھی ہوت روحانی بہت سے ماراتی بھی ہوت خدا تہ تھن میں دیدی میں سفر بھی نوں خدائی معرفات سفر ایک باہر اللہ ساحل تھنگامت پہ سمندر جن دین چان تک یعنی خدائی معرفت لین بن تصوف حاصل خدائی معرفات لین پہ خدا و ذن پہ صحیح معنیٰ کائنات اور خدا و ذن میں دے باپ پہ چانت گانگا سفر بھی دن گنجائش ہے ان شو زبان دوہرد اللہ عالیہ صحیح منشتم نالا خدائی معرفت سے آنے کو پرنور بن منور بن فطلیہ کائنات آسرار اور سن چکن دو نمبری میں نہ رہنا خود جادوگر چین خود ڈینڈ بہ قابو چین خوشاحر چین شعبہ دباشین ہاں جی چیاں حقیقت بن خوشبری سے جادو ن سحر نہ ہاں جی دقل کا اچھا تذکیراتی طریقہ مواخلہ تعبو ویسنا جس ذریعہ خوشی دی لسکن طریقہ دعوی بن نہ رہنا دو بہت خطرناک ان شوہوں خوشی یہاں روحانی طور پر عالم مدارس میں بدل رہا کھیل بدل یعنی گمراہین کھیر بن پست خیر بن یعنی اخلاقیات یعنی گی دنیا آرحد گاہت طبابل دوبارے شوز بونوں حضرت شاستین مطالعہ دِی چیز کے بہت آغاز ہے اور دیگر دیو غاتین اور باشی مسلمہ غاتی عقائد کوئی بھی مرشد ہو فلا سلسلہ دکھو واجبن بلا ان دیو سام کسی قسم چھوٹ مت بن کوئی بھی یہاں تصوف سلسلہ چل دنوں تلسلہ مت کوئی پیر مریدی کا سلسلہ سسٹم مت بن دنیا تصوف نو جو دنیا تصوف اجماعی اور بدی امور کو نہیں۔ دین نمازان گاہ قسم می تعلیم گنجائش متو نوازان عید متحد کر تارخیر حلوین والا حقیقت بہ گیوں سر پرسین کا دنیا حرت میں سختی کا پیش مو نوشان تعلام سے بوتان تا سا خود وہ علاحیت بولے خود منشیدیات بولے نقصان کی مسونا ہاں خیر بھی وہ منشی ہی رہے تام سے ضون تانے سے الزام تعانے تام تشی سان وہ منشید ہی رہے خود اعتماد وہ بحال رہے دونوں کن ثابت ہونے سے اعتماد بحال رہے امانت کو حیانت بیچنے سے اس کی منشدیات باقی رہے ہاں جو جو تحفظوں یقیناً پھر ہساری ہوئی انہیں بنیادی تعلیمات کو پاس جاری بھی یعنی ہر عالم دینی ہر چھوشی سرائیں سن گنی دونوں کا ذمہ داری کا تحقیقات دیا تو تحقیقات میں سے شرائط کو گنانا پھر کھولا ویلکم اس کو سرام کھو پر دنیا تا دو پر بیاہ حقیقت سے چن ہاں حقیقت تذکرات جن میں سے دکھن میں ہاں جی اور عامل طبق ہاں جی جنات ماخلا جرے پری حمزاد عامل مین میں یومان اللہ ولی اللہ ششبہ یوں اللہ جب کہ تاثیرات پری ہاں جی جنات قابو بھی اللہ حمزاد قابو, قابو بھی آلہ کوئی تغوا کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی جو بدھ ہندو کابو بین مزید و دے پھر تاثیرات عمل کو پورا ویسرنا تو پھر غزان دینی موزوں بہت حساس دبوان تاریخ الشیس رچی روحانی اعلیٰ مدارش کو نتیسی کا تصور روانی حتیسے کا عاقدہ یتھ لیکن جو ہے جو نگان سے صحیح شرائط مطلب نا جو صحیح تاخیر مبیہ ہاں جی نہ مرشد اندرن او ہو گامی صلاح نہ فخیر اندرن او ہو گامی صلاح ولی اللہ دعوی بین او ہو گام سونا اداں مشکل این ہا پن چہ جوں دوہری میدان لا رگال فی زمانون نے سبا لینن موجودہ دوری سنگ دان لنگا تے دانشمن گن ذمہ دارین علماء ایزان گن ذمہ دارین چھسی صحیح معلومات یت بھی دانشمن علماء ہر اہل دار ذمہ دی دارین دنیا کے صحیح حقیقت بسنہ پھر ندان دوبارہ ہمدانی چھسی ہن بنیادی مسائلہ ہالہ میں محمد کو حلال و دیم یوں ایسے لوگ کے ہاتھوں میں تو ہم نہ ہاں شریعت حلال حرام کے مکمل پاسداری بھی طوا عمل صالح سے متصفیت بھی زبان پاک آنکھ پاک آذاب پاک رزق پاک فوجی تمام شریعتی جزی اکلی حکم گنگامی کا مکمل پاسداری بھی عید وطف دے خاصان خدا کن چلے دونوں مزن دون میں سے مریضوں کامیابی کوئی شک نہیں ہے مریض میں لعتف فورنا خود میں ہاں جی امیر والے شیخ عبداللہ سے میں نے خود نہیں دیکھا ہے ہاں جی اس اور پرنسپل شیخ عبداللہ سے ننی صحمہ القات بس مانتا امیر سے کتنے سال ہے عبادت بے فن روزہ تو فن گامہ بدھ پھر دے رہے ہاں جی تو شعر روزہ سے بدھ پھر بھائی دو تحفہ مریتی مرشید بھی ہونا دو سے مرید کا تیب عمل سن لوکھ عبادت کرنا سب کچھ خود اتنا پھر ہزاں شارخن کہاں چلا جائے گا جو تو یہاں سے ہزانیک فیصلت سوچ بولو ہاں جی سچائی کے ساتھ سوچے دین پور سلام حرام بس ہے سوش بے گش سے ہاں جی حقائق لمیگ فیصلت جن میں شرائط پایا جاتا ہے دونوں ویلکم ان کی خدمت کرو فونلہ تائید بیس فونلہ تعاون بیس لیکن جن میں یہ شرائط نہیں ہے ان کے کردار سے ہم مطمئن نہیں ہے، ان کے اخلاق سے ہم مطمئن نہیں ہیں فون سلسلے میں نہ مت،, مت اچانک شروع شروبت تو یہ چیز کو تاخیر سے ہاں خو منشد سلسلہ یوت پو ہاں خوز یافتہ مشید کا کی اجازت یوت پو جیسے کوئی منشت والے سلسلہ یوتھ پہنچو کی شاستی جن گامہ فقی ہوا جب بے ست جن تھوپ بھولا باشد دنیا دی عمل کن بے اجازت ملنا تا جن جی شاید کن سختی کا اس نے جیسے دون روک تھام سونا ناطش متحد کر بن غرام پیڑ آگے عظیم طاقت آگے سے آگے کر تا ہر سے،, سو سے ذاتی پسند اور ناپسند ہی کا سسلیامہ سو شکا ایک حسن ظاہر چیم چنگی تھو منا بس جو کہ پھر افطاس ہو سنا ہاں ہا جی خوں نہ آج نیات کن مقاصد کن اغراس کُن مزن مباح نک اٹھا سے لو چھو متو گامہ چھو ان سونا غدان غدال جلا میں دم ہو گئے خون سنوں تو بھری حقائق تحقیقات میں سے جائیں پڑتال بیا تو ہر نرواشی عالمی دانش مندی صاحب فکری خیر ذمہ دارین اس پر واجب ہے جنہیں تحقیقات بے تو تمام علماء پہ واجب ہے تنا دانس ماندان پہ واجب ہے جنہیں نو سہل لانگاری سے ہم لوگ پیش نہ آ جائے بلکہ بالکل مضبوط موقف کے ساتھ دینی جانچ پڑتال بے سے صحیح سونخلا اجازت میں نہ ان کو بھئی اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیں ہاں جی ہر ممکن ترقی سے تو سنیں ان شاء اللہ آتی چھت و تاخیر الموں تدمسوں پھرغداں جاں پہ جاں سوالِ البین فن حضرت شاہ صدی سوال پو کہ آیا کیا مرشد اور پیرانی ترکت کو آکس بیات تلقین ذکر تربیت سالکین کے لئے رسول اللہ تا کسی قسم کے انقطاع کے بغیر متصل مرشد کامل یا پیرے ترکۃ اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری ہے نہ صرف ضروری بلکہ واجب ہے وہ مرشد دکھ و دیمی جس کے آپ مرد بن رہے ہیں تو کو سلسلہ دکھ واجبن کھولا یہ مرشد کامل کی سلسلہ یوت پیام پیامبر تھا انقطا ماوا مرشید کامل کی اجازت دو پسند واشپ ان شاست لا بدوں سے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے جس فیعقی کو دپ وغیرہ فن اگر منا شاکی اچھے سے پننا شاکہ لا شاکی کن زندہ یا پتہ پہننا جس حرائط کو نیت پہ مینگلا ان کے پیچھے جائیں جن کے پاس یہ شراز نہیں ہے ان کے پیچھے نہ جائیں چار بنا تاریخ اسلام تاریخ اور باشیت میں جو بہت سے شعبہ دباس کن جادوگر کن تاثرات جن موقعات حمزات پریوں قابو سیرثن کنسی طریقاتی دعوی بےسیں میوں شانگونی دین سے لوٹائے دین ساخوں سے لوٹ مار بیسن خوں دین پر بھی داخم مارا ہے خوں دنیا پر صحیح طریقے سے ہڑپ بےسپن تاریخ نوں جو کوئی کمی میں واقعات کو نہیں نوں تو پھر مدان اللہ انتہائی سنجیدگی کا نتی اطراف و جوانی بھی نخیالیا سے توجہ ہی کا سنجیدگی کا مدان اللہ تحقیقات بھی جن میں علماء کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے پھر دانش مندوں کی علاقے سرکار دگان گنی گامی شہری ذمہ داری اگر نرباسی شدہ تعلیمات کو تحفظ من ملنا طالب علم شاست آپسی کش الحقائق شعبو جناب حسن حسن سے ہاں جی حاب الخش تاجمہ فارسی دے تاجمین و شاطر سے خارق العادت عام مل بیا مین مل لس قسم سمجھ و جادوگر شوبدباس کن آنکھوں کا دھوکھا اور جادو جو حرام ان قرض سے ایک قسم کے بچے شاذ ڈینڈ ڈینبا قابو سے پری قابو بیسے ہمزاد قابو سے تذکرات ذریقہ عام مل مین مل سکن کن خون بت ہاں خون سان کچھ خبر کن ایر ماضی سے متعلق دے دیتے ہیں مین من نظام ہو شاذ مین اگر ترقی دعویٰ بیچنا پانچ ڈینڈ پا قابو بیچے ڈینڈ پی کا دلاس لے لیں ترقی دعویٰ مویش ہوئے نا جو اسی سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں نہ لے نہ لے لیکن خوشی ان مدین پر قابو بھی صحیح بھی تفصیلات مواخلات لیکن خوشی تریقتی دعوت اتا خون تحریتی لمب چتکھن اصل خدا تا ملن دی دو نمبر میوں اوشن میوں اصل حقیقت میو میں تھاری خون طریقہ ترقی ڈاکو انس و شاست ابارنی انسانوں جی تام سے احتیاط شاستری دیواراتی نے کہ یہ لوگ جو ہے جس جین بھری طریقاتی دعویٰ کن جون طریقات کے ڈاکو ہیں وہ تا و تریقند میں کاشقائی گروں اور ایک تیسرا گروہ ہے جو حقیقی ہے جو ہوں, ہوں اتنی کن صحیح مرشد تب سے نفسوں سے سانساں سے نورانی سونسط خدی تجلّگاہ سے ہاں دی کا تجلیہ تنگ و نظنی ب صبا و نَکھ کھان کن تھن میں کھلا گن ڈین پہ جگہ پاری میں مامسات کی مواقع میں و خوان لا حقائق خوان لا لا ان تھومی تو شاست بھی اولیاء اللہ کنخو خمی کے تھوں سے ہاں جی خوب کوشپ کے اتفاق میں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے اور ہر حقیقت پر علم ال یقین علم حق القین کے قلع عذین میں سے شاستر کی آپسی ایک گروہ ایسا ہے جو اصل ہے حقیقی مانا جُل خدائی وال حقیقی مانا جُل مرشد ان حقیقی مان خل کامل ہونے مقامل تو دی ہنس چوں جو ہے دی ہنسوں خوں حقیقت پر مبن البتہ جو ہے خون سا مین میں خارق العادت کرامات کن نے صدور بد لیکن خوں خدائی لطف و گرمی کا خدائی حاص احسا کا خدائی عز کا خوں سے دل لسکن بد خدائی عز کا خوں کرامات ارخوس نہ حقانیت ثابت بے الر خوش نہ خواہ کبھی کبھار صادر بِن خوں خودی کرامات کن بازاری تو میگوں میں وہاں اپنی کرامات بازر میں بیجنے کے لئے نہیں لاتے ہیں دینی حقانیت ثابت بیارکس نہ مجبور صحب والا کون جائے کرامات کے ذریعے کا میولا چھو سے حقانیت وہ دینی حقانیت وہ کسی یقین والا کرامات کسی صدور بین کو کہنا فتائی ایزنی کا اور جی تین کو روحیت پر چھو سے ہونا جو نہیں نا جو حقیقی ہے وہ داخری دا ہے لیکن دو یقین کامیت پر دنیا ہے کا بہت ہی کم باقی جو ہے دو نمبری غور پت بھی وہ نزان شارکن علمی کمزوری نہ روحانیت کمزوری ندان بہت سے اور مشکلات کی تو وجہ سے گزان زدی تمیز فامد تھا تمیز مباً نسو شعبہ آباد جادوگر کنِ لاطو سروت ہاں جس طرح جو ہے ہاں جی پہلے سابقہ ادوار کن سوخ و اور یاد جو ہے غزان جادوگر کن اور یاد اسے تشکراتی میں لاطوہ ہاں جی دب جگہ باشاں جو ہے پارا گندگا جی سوال جواب پہ تاکہ بھی چھوٹ بنو ماتی چھو سی مسلامہ وسول بنی کی جی درخت یہ مرشد دعویٰ خنق اللہ ہاں جی پیران درخت دلہ سلسلہ دکھ ہوا جب مسلسل اللہ رسول اللہ ہاں جی کو ایسے ہی جو ہے صرف دعوت مضا خون دروامین جب کا مضاً نرباشلہ بہت زیادہ غران جب کا حساس گو سندی موضوع ہاں جی حساس دگنا جس شرائط کن تحقبق وغیران زبی کا تحقیقات بے غدین مادہ ہونا دوکیم خوفن دو نمبری میں لاتو تدمین جس طرح پہلے دوخیم پھوپن تو تحفہ دوسرے سر پھوپن جگل سام پھوپن تو پھر سندھی حقیقت پہ اشناب نرواشی جوان کو لا نرواشی تعلیم یافتہ حضرات کو نواسین نوجوان کن علماء علما کا عملہ کسی شہر دی حقائق نہیں کہ غور و فکر بس ویسے جو لوگ دی شرائط کو حامل ہیں متصف ہے ٹھیک ہے وہ خون دی مقام پر وہ حقدار ہے تدمت پا شمبو داوا نہوکاندہ نہ غل نہ دہانج شور یم بو اور پولیس نہ تھانہ نہ انتظامی تعاون کا خون پاوری کا خون سپورٹ کا ہاں جی جلسہ جلوس بین شور شرابہ بین قوم کو مشکلات یا تامین دو نیچیاں سمجھ بن صرف شور شرابہ ہی ہے مدان ال جیسے جو حقیقت سے دور ہے صرف اور بغانڈی کے اللہ سے دو درام بہت و البسن و مل البراک خدا مدنگ عملہ حقیقت شناختوں سے یا سامنشوں سے پیرانی ترکت کو پی الطم بھی سلسلہ زاب پیران مسطن بھی علم بےغ رولبی خدان عمیر کا بیر شاہ سلم عالم بغر خدا مرنگ عملہ توفیقی سزمِ شاء اللہ اور دو نمبری میونگامی شرح زنا عدم گامہ سہ مشرق ہونا اس کے مونگامہ اور تمام گام پر گنگامہ پروگرگاری ریح ضامانی آمین عرب اللہ